بھی ہوں سیدی حسین مرشدی مولا بلّہ دل زبان عزت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کے گلشن میں بھی ہوں ہر شعر میرا ہے تمہارا لیے ہوئے ہر شیر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے اور درد دے مہا سما سے بم جو نہ جا سکا وہ بم تمہارا دل ہے ہمارا ہوئے وہ بم تمہارا دل ہے ہمارا کا یہ دوست س تو نہیں ہیں تو گلشن گھی انار سلپ میں کیا فالق سے نی پری گارے فلپ نے کیا پالک سے نی پری فریا کا ہر لم لیے ہوئے پر یاد کا ہر لمحہ ہ لیے ہوئے عید <سؤال> خلق نے کیا خالق سے بھی پری ریزا خلق نے پال سنی پاری پر یاد کر سہارا گے ہوئے پر یاد کر سہارا گے یہ دل ہے ان کے گھر کا مارا ہے تو م عارف کا گھر سکوت ہے ٹھین سکوت بھی ہے چارق کا ہل زمیں سہارے کی فکر کر زمینس کا اشارہ لیے ہوئے سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکتے اللہ تعالی مجلس نو بجے شروع کریں گے کیونکہ یہاں جماعت مسجد اشرف میں سوا آٹھ بجے کل سے ہو گئی ہے سوا آٹھ بجے تو مجلس کا وقت انشاءاللہ شاء نو بجے کل سے پردیش میں دس گرہ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ شرائے حضرت والا نے سمندر کی سیر کو چلنے کے لیے فرمایا اور کمرے سے حافظ ضیاء الرحمان صاحب کے سہارے, کر سہارے کا کار تک تشریف لائے وہاں دو صاحب کھڑے ہوئے تھے جن میں آپس میں بول چال بند تھی حضا نے چند دن پہلے ان میں صلح کرائی ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ باب تفاحل میں تکلف کا خادثہ ہے یعنی اگر دل نہ بھی چاہے تب بھی محبت کرو دل چاہنے پر محبت کرنا کیا کمال ہے کمال یہ ہے کہ دل نہ چاہے پھر بھی محبت کرو دوست ہی سے نہیں دشمن سے بھی بتکلف محبت کرو کیونکہ دوست سے محبت کرنا کمال نہیں ہے دشمن سے محبت کرنا کمال ہے کیونکہ اس سے محبت کرنے کو دل نہیں چاہتا اس بتکلف محبت کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عادی عقل ہے یعنی تمام عقل کا اگر آدھا کر دیا جائے تو آدی عقل تودد الناس ہے یعنی لوگوں سے بتکلف محبت کرنا باب تفاعل اسی لیے استعمال فرمایا کہ بعض لوگوں سے مناسبت نہیں ہوتی ان سے محبت سے پیش آنے کو دی جی نہیں چاہتا مگر ان کو بھی دیکھو تو بتکلف کہو آہا السلام علیکم پائی مزاج ہیں تبدد دین دین تو ہے دین تو ہے ہی دنیا کی بھی راحت ہے کیونکہ دل خوش رہتا ہے اس کے بعد عبد القادر عیسائی صاحب کی کار میں سمندر کی سیر کے لیے روانہ ہوئے جس میں مفتی حسین بھیاز صاحب مطاہر محمود صاحب حافظ ضیاء الرحمان صاحب راقم الحروف یعنی ہمارے حضرت سیدی حضب میر صاحب رحمت اللہ علیہ اور عبد القادر ڈسائی صاحب تھے جو کار چلا رہے تھے راستے میں ارشاد فرمایا کہ اگر دور سے کوئی عورت آتی دکھائی دے تو جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے ہی سے آنکھیں بند کر لیں علاوہ ڈرائیور کے ڈرائیور سامنے دیکھے دائیں بائیں نہ دیکھے یعنی ضرورت کے بقدر دیکھے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے پھر بھی اللہ تعالی سے استفال کرے اللہ سے معافی مانگتا رہے کام استفادی سے چلے گا فرشتوں کا کام پاکی بیان کرنے سے چلتا ہے وہ معصوم ہیں اس لیے صرف پاکی بیان کرتے ہیں کیونکہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں لیکن ہم گناہ ہیں ہمارا کام معافی مانگنے سے چلے گا منکرین خدا کا علاج سمندر کے کنارے پہنچ کر رہتے والا حافظ یا رحمان صاحب کے سہارے کار سے اترے اور ایک پلنگ نما کرسی پر تشریف فرما ہوئے جس کا انتظام حضرت والا کی راحت کے لیے جناب یوسف ڈسائی صاحب نے کیا تھا خدام کرسی اٹھا کر سمندر کے قریب لے گئے سمندر کو دیکھ کر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اتنا پانی پیدا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے جہاں تک دیکھو وہاں تک پانی ہی پانی ہے جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا جیسے فرعون نمرود حامان شداد یا جو لوگ منکرین خدا ہیں یعنی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز نہیں نولہ ان کو بیچ سمندر میں ڈال دو جب ڈوبنے لگے تو پوچھو کہ خدا ہے کہ نہیں تو کہیں گے او مائی گاڈ بلکہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں منہ سے خود بخود نکلے گا جب مصیبت میں گریں گے اور پانی ان کو دبوچے گا تو خدا یاد آ جائے گا حالانکہ ابھی سمندر کے کنارے کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے معلوم ہوا کہ اللہ کو ماننا ہماری فطرت میں داخل ہے جو لوگ منکر ہیں وہ اپنی فطرت کے خلاف مغاوت کرتے ہیں لیکن مصیبت میں خدا ہی یاد آتا ہے ایسے میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں اسی کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب تمہاری کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو والذ ييسكم في البي والبح حتى إذا غنتم في الفلب ووجين بإم بريح طبة وفرح ب آج ففرحوجها جااء حارح عصفف ووجهم الموج من كل مكانهم ووانوا أنهم أحيظدعو الله تخصين الحبدل لان أن جيدنا من هذه لنقوم من الررجم الشكرين وہ ایسا ہے ترجمہ وہ ایسا ہے کہ سورہ وہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جھوکا ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ آ گرے سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں اگر آپ ہم کو اس سے بچا لیں تو ہم ضرور ہم شناز بن جائیں گے جہاں طوفان میں, میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدرے خدا اور ناخدا معلوم ہوتی ہے سمندر کو دیکھ کر ایمان تازہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کی مخلوق کتنی بڑی ہے اتنا پانی آپ کے سوا کون پیدا کر سکتا ہے سمندر اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے آیت کبرا ہے اتنا پانی کس نے پیدا کیا اور اس میں پچاس فیصد نمک ڈال دیا اتنا زیادہ نمک اللہ کے سوا کون پیدا کر سکتا ہے علامہ مالوسی نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اگر سمندر میں نمک نہ ہوتا تو پانی سڑ جاتا اور اس کی بدبو سے سب مچھلیاں مر جاتی اور شاہد ساحلی علاقوں پر بھی کوئی نہیں رہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے سمندر میں نمک پیدا کر دیا انسانوں کی روزی کا بھی انتظام کیا اور سمندر کی مخلوق کی روزی کا بھی انتظام کیا سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی کہ یا اللہ میں تمام مخلوق کی دعوت کروں گا ہزاروں دیگیں پکوائی ایک مچھلی نکلی اور تمام کھانا کھا گئی اس کے بعد والا نے حدیث کی شرح دوبارہ شروع فرمائی اور فرمایا کہ حدیث پاک کا سبق سمندر کے کنارے دے رہا ہوں یا اللہ سمندر کے پانی کے قطرات کو ریت کے ذرات کو اور اتنے انسانوں کو قیامت, تک قیامت کے دن تک گواہ بنا دیجئے قیامت کے دن گواہ بنا دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التودد نصف العقل انسانوں کے ساتھ محبت کرنا آدھی عقل ہے یعنی دنیا میں جتنی عقل ہے اس کا آدھا حصہ یہی ہے کہ انسانوں سے محبت کی جائے کوئی انسان اس سے تکلیف میں نہ رہے التودد باب تفاحل اس لیے استعمال فرمایا کہ محبت کرنے کو دل نہیں چاہتا پھر بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے مناسبت نہیں ہے رحشت ہوتی ہے محبت نہیں معلوم ہوتی پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر بتکلف محبت سے پیش آتا ہے ملاقات ہوتی ہے تو خیر و آفید معلوم کر لیتا ہے دل کے غلام نہ بنو اللہ کے غلام بنو بابط تفاعل میں تکلف کا خادثہ ہے یعنی بتکلف محبت کرو اگرچہ دل نہیں چاہتا اور علم ناس میں الف لام کا استغراق ہے کہ ساری دنیا انسانوں سے ساری دنیا کے انسانوں سے محبت کرو یہاں تک کہ کافر سے بھی محبت کرو عقل تو دشمنی رکھو کہ یہ میرے اللہ کا دشمن ہے لیکن یہ محبت جو ہے یہ دل قلبی محبت نہیں ہے بلکہ معاملات کی محبت ہے معاملات جائز ہیں لیکن دل میں کافر کی محبت رکھنا یا اس کا ادب اور اکرام کرنا یہ ناجائز ہے اور اس کا ادب اور اکرام دل میں آ گیا تو یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے لہٰذا یہ محبت عقلی ہے نہ وہی محبت نہیں ہے عقل تو دشمنی رکھو کہ یہ میرے اللہ کا دشمن ہے لیکن اس حیثیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ آئے تو خیر و آخر پوچھ لو اور اگر تمہارا مہمان ہے تو باطل نفاستہ چائے پانی بھی کر دو دل سے اس کے کفر سے نفرت کرو مگر اس کو کھانا پانی دے دو تاکہ وہ سمجھے کہ مسلمان ایسے اخلاق کے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھو کہ ایک کافر آیا جو اپنی قوم کا سردار تھا آپ نے اپنی چادر بچھا دی کہ بیٹھو چادر نبوت پر ایک کافر بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کی اس لیے عزت کی, کی کیونکہ اگر وہ اسلام لے آیا تو اس کے اسلام لانے سے اس کی قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے قدر مناظری جس مرتبے کا آدمی آئے چاہے کافی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو بظاہر اکرام کرو دل میں اس کی عزت نہ ہو دل میں بوگ رکھو یہ اسلام یہ اسلام ہے کہ باوجود دل میں بوگ ہونے کے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دے رہا ہے تاکہ اس تبد کی برکت سے اسلام بھیجے حدیث علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مشکلات حل فرما جس سے دل نہ ملے اس سے بھی محبت کرنے کو آپ نے آگی عقل فرمایا معلوم ہوا کہ جو بیوقوف ہے وہ مخلوق سے محبت نہیں کرتا اور اس وجہ سے مخلوق کو قابو میں نہیں رکھتا محبت کرنے والے سے سب لوگ قابو میں آ جاتے ہیں دشمن بھی قابو میں آ جاتے ہیں اگر دل نہیں بدلے گا تو کم از کم نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ وہ احسان سے دبا رہے گا شرم آئے گی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے محسم کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے اس दुश्मन دشمن کے ساتھ بھی محبت کرو اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ لوگ کچھ سیر کر لیجیے کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا کہ اس سمندر کو کافی بھی دیکھتے ہیں مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے اللہ کی مخلوق کو چوری کرتے ہیں سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر پیٹ پالتے ہیں مگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے ایمان آپل سے نہیں ملتا اللہ کے فضل سے ملتا ہے آپل سے ملتا تو افلاطون ارستو فارابی بڑے بڑے فلسفی مسلمان ہوتے مگر ایمان کی دولت اللہ کے فضل سے ملتی ہے رالی کا فضل واحتی ہی میشا اس سمندر کو کافر بھی دیکھتا ہے مگر اس کا ذہن ہی نہیں جاتا کہ اتنا پانی کس نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اب اتنا پانی سوائے اللہ کے کون پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالی مغول بننا ہے بس رب نا تو قبل میں نہ کم تو اللہ تعالی خیر خلقی اللہ خیری قلطی محمد امار بھی حساب بھی